بسم السّلام ورحمن الحمۃ الرحمد صلی اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح بادشاہ وصب واطا علمان صوب العربا شاہ اور باقی تمام سامعین خوان گرامی برادر سب کچھ نفارفی سلامت کرتے تھے ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر دو سو ننانوے اب لیک سات ہے اور اس میں ہمارے سلسلہ بعد دعائیں صفیہ کے جو ہے دس نمبر ساتھ ہے دعائ صوفیہ میں آپ لوگوں سے میں نے کل کی درس میں بتایا تھا کہ اس پہلے پیراگراف کی پہلے سطر میں جو دعا مانگی گئی ہے اللہ من اسلو کا رحمتا من ان دکھا تہدی بہا قلبی اللہ میں تو شعد ہاں جی تیرے رحمت سے کو واصلہ دے کر سوال کرتا ہوں تاکہ تیرے رحمت کے واسطے سے میرے دل کو احداعت کریں میرے قلب کو اہداف کریں تو اس میں جو ہے سب سے پہلے دل کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کہ میرے دل کو اہداف دے تو اس سلسلے میں کچھ آرائز کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اور ابھی یہ درس نمبر دو سو ننانوے اور لیکن میں جو ہے کل تھوڑا سا میں نے شروع کیا تھا ابھی تھوڑا تفصیل بتاؤں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دل کی پاکی کے لیے کیوں سوال کیا دل کی ہدایت یا اللہ سے دل کے ہدایت کیوں مانگا تو اس سلسلے میں کل میں ایک حدیث سنایا پیارے نبی نے فرمایا کیونکہ اللہ کے کی پیارے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ اِن فی جسد ابن عدم ل بے شک ابن آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لو تھوڑا ہے اضا صلحت صلح سارج یہ اگر ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہے گا وہ اضافت فصد سارجسد اگر یہ حصہ یہ گوشت کر لو خراب ہو جائے اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم خراب اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا آپ نے فرما اللہ القلاب اے مومنوں اے لوگوں یہ گوشت کر لو جو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ٹھیک رہیں تو سارا جسم ٹھیک رہے گا یہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہوگا وہ گوش کر لو قلب ہے دل ہے تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے معلوم ہوا کہ دل کے ہدایت کی ہدایت کتنی اہمیت ہے تو اسے ذیل میں جو ہے کل میناروں کو خوش نکاتی ہوئی بتانے کی کوشش کیا تھا اور قرآن پاک سے قرآن پاک بعض موجود ہے دل کی جو ہے پاکی اور دل پاک دل اور مثبت اور پاک دل اور دل کے اچھے احوالات بھی ہیں اور دل کے جو ہے مختلف منفی احوال صفات اور کیفیتیں ہیں تو ان قرآن پاکر شرمیں چند طالباً دس منفی جو ہے حالتیں میں آپ کا آج کے درس میں آپ لوگوں کو رکھوں گا آ, تاکہ جو ہے آپ اس سے اللہ سے یہ جو ہم ہدایت مانتے اللہ میرے دل کو تو ہدایت دے دے دل کی ہدایت کی اتنی اہمیت ہے اگر دل کو ہدایت دے دے تو پھر دل جو ہے دل میں یہ منفی صفات میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ سیدھے راستے پڑیں گے آپ کے لیے اللہ کی اطاعت بندگی آسان ہوگا حق کو قبول کرنا آسان ہوگا حق کے راستے پر چلنا آسان ہوگا اگر آپ کے دل کو ہدایت نہ ہو جائے ہاں جی دل ناپاک ہو جائے تو پھر دل ان منفی جو ہے اقسام میں سے کوئی ایک قسم میں جلا جائے تو پھر اس دل کے ہدایت ناممکن تھا ہو جاتی ہے اس لیے اللہ سے دل کی پاکی کے سوال کرنا انتہائی اہمیت کے حامل ہے تو دل کی وہ منفی احسام اور کیفیت احوال ان میں سے پہلے قسم دل کا جو ہے ہاں جی زنگ آلود دل یعنی قلب زنگ آلود پہلے قسم وہ دل جس پہ زنگ پڑا ہوا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتے ہیں نا تو نقصان دہ ہوتے ہیں ہاں جی اس میں اگر ایک فتیلہ ہے اس کے اندر زنگ لگاؤ اس میں آپ کوئی چائے پکائیں گے تو وہ چائے آپ کے لیے زہر کے طرح نقصان دہ ہوتی ہے تو اس طرح دل ہے جو زنگ آلود قرآن نے قلب زنگ آلود سے تعبیر کیا ہے وہ دل جس پر زنگ لگا ہوا ہے یہ دل بھی ہدایت کے قابل نہیں ہے چنانچہ شعراء جی متفقین چودہ میں اللہ فرماتا ہے کل بل ران اللہ کلو ما ماں خان اکشب کلّی ہرگز ایسا نہیں بل یعنی بلکہ رانج زنگ آلود ہو گئے ہیں اللہ قلو ان کے دل ان کے دل پر زنگ لگ گئے ہیں کس وجہ سے ماکان یکسبون ان اعمال کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں ان برے اعمال کا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں یعنی بلکہ ان کے بد آمالیوں, یعنی آمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں کل بل رانا لاکلوبی ماکان یقسبون یعنی بلکہ ان کے بد آمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جاتی ہے پھر حداد کے قابل نہیں رہتا قلب کی دوسرے قسم قرآن فرمایا قلب مریض و بیمار بیمار دل مریض دل ہاں جی قلب کا معنی دل تو اس سلسلہ میں بھی قرآن پاک میں آج موجود ہے سورہ بقرہ نمبر دس میں اللہ فرماتے ہیں اور ام الزین شلوبی مرض بارہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے مرض ہے کون سے مہارت سے قرآن نفاق کے مرض سے کفر کی مرد سے تکبر اور غرور حق کے سامنے تکبر اور غروش کی مرض سے یہ سارے مہارت ہیں جس کی وجہ سے انسان قرآن جیسے عظیم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں اللہ کے پیاری نبی جیسے عظیم حسی کے نبوت کو قبول نہیں کریں سوات بہار جن کے دلوں میں بیماری ہے فضاد الحم اللہ تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کی بیماری اس بیماری کو اور بڑھا دیا اور بڑھانے کی وجہ سے وہ لوگ مزہ بنالی ان کے لیے دردناک اذاف ہے بیمار کا انہی اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے رہتے تھے ہاں جی کیونکہ یہ لوگ جوھے لوگ تھے ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے ہاں جی جھوٹ کی بیماری میں وہ لوگ مبتلا تھے حقیقت بولنے کی بیماری مبتلا تھے اس وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ہوا اللہ نے بھی ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اس بیماری میں تو بیمار دل میں ہدایت کے قابل نہیں ہیں تجمہ بہرحال وہ لوگ کہ جن کے دل میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کے اس مرض میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے بیمار قانونی سے ہاں جی تیسری قسم جو ہے کلو ناپاک قرآن فرمائے ناپاک دل ہاں جی اس کو پاک کرنے کی ضرورت تھی ناپاک دن اللہ نے ہاں پاک کرنا نہیں چاہا ناپاک دن نے وہ دل جس ہے اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا سر ہاں جی قرآن پاک میں سورہ نسال نمبر اکتالیس میں اللہ اولا کل لذین یہ وہ بد بہ لوق ہیں لم یرید دہ اللہ, اللہ ارادہ نہیں فرما اللہ نے رو کے دل کو پاک کرنے کا کیونکہ یہ لوگ ان کے اندر جو اخلاقی بیماریاں ہیں کپر شریک نفا غرور تغبر ہاں جی ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے یہ وہ بدواہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا تو کیا ہوا یہ قلب ناپاک ہو گیا ناپاک ہے ناپاک رہے گا اللہ نے ان کو پاک کرنا ہی نہیں چاہا کیونکہ وہ لوگ خود پاک ہونا چاہتے ہیں نہیں تجمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ, کہ اللہ کہ ہاں جی کہ اللہ نے جن کے دلوں کو اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا یعنی ان کے دل ناپاک ہیں اور ناپاک ہی رہیں گے ان کے دل ناپاک ہیں اور ناپاک ہی رہیں گے تو کل دل کے دوسرے پر تیسری قسم قلب ناپاک ناپاک دے دن کو اللہ نے پاک کرنے چاہا ہی نہیں چوتھی قسم جو ہے قلب قصی کسی یعنی سخت دل سخت دل قرآن میں کچھ لوگوں کے دل کے بارے میں کہا ان کے دل سخت ہے اور یہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اگر خرمائے اگر پتھر کو اللہ تعالی حکم کرے اللہ کے پتھر سے وہ شگافتہ ہو جاتا ہے اس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں وہ شگافتہ ہوتے ہیں اس میں سے پانی کے فوارے نکال ہیں لیکن یہ انسان کا دل اتنے سخت ہے کہ جو ہے اللہ کے کلام علیہ کو ان کے دلوں پر نازل کرے تو ٹس سے ہوتے ہیں. اور بلکہ روز و سخت سے سخت تر ہو جاتی ہے تو غلو کل و کسی سخت دل قرآن یاد ہے سورہ نمبر سرح بقرہ کے شروع چدائی و رکو دوسرے تیسرے رکو میں سب مقصد قلوع میں لخمت پھر ان کے دل سخت ہو گئے کہ فایہ کل ہے تو گویا کہ وہ پتھر ہے کوے کہ وہ پتھر کی طرح ہے او اشد و کسوایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے تو اسے معلوم ہوا کچھ دل بہت سخت دل ہے پتھر کی طرح پتھر سے بھی زیادہ سخت دل اب یہ قلب تو کبھی ہدایت کے قابل نہیں ہے ہاں جی تجمہ ان کے دل سخت ہو گئے پھر پتھر کے مانن یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے شرح بقرہ کے دوران شروع دو ایک دو کے اندر ہے تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ہاں جی تو یہ جو ہی ہے کتنے مشکل کا میں دل سخت ہو جائے تو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ حرمت پتھر سے پتھر پر اللہ کے کلام سنایا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے اس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں وہ شکاوتہ ہوتے ہیں اس میں پامل کے فوارے پھوٹتے ہیں لیکن اس انسان کا جو دل اتنی سخت ہو جاتا ہے اس پر کلام علائی کا کوئی اثر نہیں کرتا بلکہ روز بروز بدلاخ سے بدبخت بختار ہوتا جاتا ہے پانچواں قلب متکبر و جبار ہاں کل لوگ جو تکبر کرتے ہیں خود کو اور لوگوں پر جو ہے اس کے جبر اور, جور اور تسلط اس دل کے اندر کوٹ کے بڑھا ہوا ہے وہ دل جو ہے اس کے اندر تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے جو ہے یہ ایک کیفیت یہ خواب صفات اس کے اندر کوٹ کے بڑھا ہوا ہے قرآن فرمتیں کزا لکھا نت بُ اللّہ تو اسی طرح ال موہ لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کل قل و متکبر جبال ہے اللہ تعالیٰ سر غافر عید نمبر بی یعنی تجمہ یہ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار دلوں پر موہ لگا دیتا ہے اس معلوم دل متکبر اور جبار دل ہے جس سے لوگوں پر ظلم اور ستم کے سوا ظلم ستم کے حکم کے سوا لوگوں سے شفقت کا لوگوں کے سامنے نرمی کا توازن کا جیزی کا وہاں سے کوئی حکم سازی نہیں ہوتا ہے اس دل سے صرف تکبر حق مقابلے میں تکّر حقِ مقابلے میں ظلم ستم روا رہنے کا حکم ہی صادر ہوتا رہتا تو اس قلب کو قلب متکبر جھبار کہا اللہ تعالیٰ نے اور آگے ایک چھٹی قسم جو ہے عاصم گناہ گار دل قلب عاصم قرآن کا قرآن نے کہا والا تک تم شہادت اے لو تم لوگ گواہی کو مت چھپاؤ و ما تم جو شاخ گواہی چھپے گا فن نو آسمن قلب تو گویا کہ وہ کے دل گناہ گار ہے ہاں قرآن تجمہ تم لوگ گواہی مت چھپاؤ بے شک جو شاخ گواہی کو چھپائے گا بے شک اس کا دل گناہ گار ہے قلب عاصم سرح بکرا آج نمبر دو سو بیاسی ہے ہاں جی؟ اللہ نے کہا گواہی چھپانے والے دل کو کلب عاصم کر گناہ گار دل ہاں جی؟ تو گناہ گار دل بھی ہدایات کا محتاج ہے اس کا احداد نہیں ہو جائے گا تو اور زیادہ گناہ میں غرق ہو جائیں گے ساتواں کلب غلاف شدہ وہ دل جس پر جو ہیں پردے آ چکے ہیں غلاف آ چکا ہے ہاں جی؟ اور جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے قابل نے جو کسی بھی ہدایت کو سننے کے لیے اب تیار نہیں پر چونکہ غلاف آ چکے ہیں پردہ آ چکے ہیں چنان جو قرآن فرماتے ہیں وقال اور انہوں نے کہا ہاں جی قلوبنا غلف بلکہ ہمارے دل غلاف میں یعنی قفار یا یا ہیں یعنی کفار اور منافقین یا مشقین یاد وغیرہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں غلاف میں لہذا اے محمد آپ کے باتیں ہمارا دل قبول ہی نہیں کرتا کیونکہ ہمارا دل غلاف میں محفوظ ہے اس کو قلب ہے ہاں جی غلاف شدہ تو اللہ الرماتا ہے نہیں بھائی تمہارے گھر محفوظ نہیں ہے تمہارے دل بلکہ تمہارے دل پر جو ہے بلا انہم اللہ قرآنِ سورہ نمبر بقرہ نمبر اٹھاسی میں وقالو و انہوں نے کہا قلوب غلف ہمارے دلوں پر جو ہے غلاف ہے ہاں جی اس پر پردہ لگا پردہ ہے اور محفوظ ہے فلان فرمانی محفوظ نہیں ہے لانہم اللہ بلکہ اللّہ ان پر لانت بھیجی بے بھی قفرم ان کے کفر کی وجہ سے فقلی لمایومن تو یہ لوگ جن کے قلف غلاف میں ہیں ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی کوئی ایمان نہیں لائیں گے یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں یعنی محفوظ ہیں ان کو مشکین کو فار یہود نصاری اس طرح بولتے تھے تو اللہ جاب ہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان پر لانت بھیجی ہے ان کے کفر کی وجہ سے ہاں جی بس تھوڑے ہی لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے باقی سب جو ہے جن کا دل پر اخلاف پڑ گیا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے آٹھون قسم قلب مدبو یا مہر شدہ دل وہ دل جس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اب یہ ہدایت کے قابل نیے سرے سے اور قولہم قلم یہ آج نمبر سور نساج نمبر ایک ہے قول ہم ان کی یہ گفتار کے قلوب غلف ہمارے دل پردے میں ہے غلاف میں ہے اور محفوظ ہے منقفار کہتے تھے تو اللہ الرحمۃ نے ان کے میں محفوظ نہیں ہیں بلکہ بل اللہ اللّہ علیہ بلکہ موہر لگا دیا جی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی قوفر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے لہذا وہ ہدایت کے قابل ہیں نہیں تو قلب وہ یا مہر شدہ ہاں ججمہ ان ان کی یہ بات کہ ہمارے دل غلاب میں ہیں ہاں جی اور محفوظ محفوظ ہے اور تمہاری باتیں اس پر اثر انداز نہیں کرتے یہ کفار کہتے تھے اللہ رمدن نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے اس دل پر موہ لگا دی ہے تو یہ موہ لگا دی ہے اور عدم توفیق ہدایت کی موہ لگا دے گویا کہ ہدایت نہ اور عدم ہدایت تحفے کے لگا دی ہے اس لیے ہدایت ان پر اثر انداز نہیں کرتے کچھ ایسے بدواہلق ہے اور نوان جو ہے قلب نفام قلب جو کی کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں اس کو قلب نفام بولتے ہیں قرآن نے کہا اللہ کلو ان کے لیے ایسے دل ہیں لاحق جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں واللم آئین ان کے لیے آنکھیں تو ہیں لای سرون جو کسی حقیقت کو دیکھتے ہی نہیں لائف سرون بھی ولم آئن کے لیے کان تو ہے لاسمون بھی ہے اس کے سنتے ہی نہیں ہیں وہ لائق قلآ نام بالحمد یہ جانوروں کی ترائی سے بھی بدتر ہیں ہاں جی ان کے لیے ان کے دل تو ان کے دل تو ہیں لیکن کچھ سمجھتے نہیں اور فکر نہیں کہ ان کے آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں اور ان کے لیے کان تو ہیں لیکن کچھ سنتے نہیں یہ لوگ چوپائیں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں تو آخری جو ہے قلب کے قسم میں قلب میت ہے مردہ دل سوام ہاں جی جنہیں قرآن معیت الحیہ کا بظاہر تو زندہ ہیں ان کے دل مردہ ہیں جس طرح کسی کی بات نہیں سنتا مردہ جو ہے یہ بھی کسی کی بات نہیں سنتا بلکہ صرف وہی کرتا ہے ہاں جی جو اپنے من و مرضی میں آئے تو ایسے لوگوں کے جسم کو زندہ جسم تو زندہ ہیں اور چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے ہیں لیکن حق اور ہدایت اور اچھی باتیں سننے کے لیے ہاں جی اگر تیار سننے کے لیے تیار ہی نہیں اگر سنیں تو بھی سنی انسنی کر دیتا ہے پس معلوم ہوا ان نکات کے روشنی میں دل کے یہ دس منفی اثرات ہیں اس میں اسلامی اللہ سے دل کی ہدایت کے لیے دعا ماننا چاہیے